ألخ الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال في موضي آخر ويوم يغض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا بيلة ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافح الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافح الكير أن يحرق إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا اوکمال صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت میں انسیت رکھی ہے انسان اکیلے تنہا اس زندگی کا سفر نہیں کر سکتا ہے اس سفر میں اسے ہر موڑ پر ہر میدان میں ساتھی اور صحبت کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی میدان ہو اور اس سفر کا کوئی بھی پڑاؤ ہو ہر میدان میں انسان کو ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے انسان طالب علمی کی زندگی گزارتا ہے مدرسے میں اسکول میں کالج میں پڑھتا ہے وہاں بھی اسے اچھے ساتھی اور اچھے انسان کی ضرورت پڑتی ہے آپ کام کرتے ہیں کسی کمپنی میں یا کسی کارخانے میں یا کسی بھی جگہ وہاں بھی انسان اچھے انسان کو دوست بنانا بناتا ہے یا اچھے انسان کی ضرورت پڑتی ہے اس طریقے سے ہر میدان میں اور ہر موڑ پر انسان کو اچھی صحبت کی ضرورت ہے کیونکہ انسان بغیر صحبت کے اور بغیر ساتھی کے اکیلا زندگی گزار نہیں سکتا ہے یہ چھوٹا سا علاقہ ہے البحری یا بیس اتنی پبلک رہتی ہے اگر یہاں سارے لوگ چلے جائیں کوئی ایک انسان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے وہ اکیلے یہاں نہیں رہ سکتا ہے اسے وحشت ہوگی اسے ڈر ہوگا اور اسے اپنی زندگی گزارنے میں بڑی تکلیفوں اور دقتوں کا سامنا ہوگا انسان کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں اور انسان اپنی ساری ضرورتوں کو اکیلا پورا نہیں کر سکتا ہے۔ ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے الگ انسان ہوتے ہیں انسان بیمار ہوتا اس کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے انسان کھانا کھاتا ہے کھانے کے لیے اسے بقالے یا دکانوں پر جانے کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو کہیں جانا ہے کرنا ہے انسان کو گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے یا اس طریقے سے کسی اور وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان اکیلے اور تنہا زندگی کا سفر نہیں اختیار کر سکتا ہے دنیا کے اندر دو طرح کی صحبتیں ہوتی ہیں ایک اچھی صحبت ہوتی اور ایک بری صحبت ہوتی ہے جیسے برے انسان ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی صحبتوں میں بھی دو طرح کی صحبت ہوتی ہے ایک اچھی صحبت ہوتی ہے اور ایک بری صحبت ہوتی ہے بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے انسان اگر بری صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا نقصان انسان کو دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے بری صحبت والے کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے اس کی زندگی میں اطمینان نہیں ہوتا ہے ہمیشہ بے چین انسان رہتا ہے کیونکہ بری صحبت والا انسان انسان کو برے مشورہ دیتا ہے خود برا ہے انسان کو چاہتا کہ وہ بھی برا رہے اس لیے اچھے مشورہ نہیں دیتا نیکی پر وہ قائم نہیں اس لیے برائی کی تعلیم دیتا ہے اس لیے بری صحبت والا انسان دنیا کے اندر بھی ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور ہمیشہ قلق اور بے چینی کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی یہ بری صحبت انسان کے لیے فائدے مند نہیں ہوگی بلکہ اچھی صحبت انسان کو آخرت کے اندر فائدہ پہنچائے گی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے دو آیتیں پڑھی ہیں دو تین آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتا علخلہ یوم باحم البا دن ادو ال المطقین سارے دوست اس دن قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اِل المطقین مگر جو متقی ہوں گے پرہیزگار ہوں گے جن کی دوستی کی بنیاد دین اور تقوا پرہیزگاری ہوگی اللہ کی رضا ہوگی اللہ کے لیے محبت کی ہوگی اللہ کے لیے دشمنی کی ہوگی ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے سارے دوست جو دنیا میں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں سب دشمن ہو جائیں گے کیونکہ سب ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ اس نے ہمیں صحیح راستے سے بھڑکا دیا اس نے ہمیں برائی پر قائم کیا اس نے ہمیں برے راستے کو دکھایا سب ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے کیونکہ قیامت کے دن انسان کے لیے جو کام آنے والی چیز انسان کی نیکی ہے انسان کا تقوہ ہے پرہیزگاری ہے انسان کی توحید ہے نبی کی سنت ہے یہ انسان کے لیے قیامت کے دن کام آنے والی چیز ہے تو سارے دنیا کے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے جن کی دوستی کی بنیاد دنیا کے اندر دنیا داری ہوگی لیکن جن کی دوستی کی بنیاد نیکی ہوگی تقویٰ اور تہارت پرہیزگاری ہوگی ایسے سارے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں گے ہم دنیا میں ساتھ میں تھے آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے جنت کے اندر رہیں گے کیونکہ ہماری دوستی کی بنیاد دینداری تھی تقوا تھا توحید تھی سنت تھی دنیا داری نہیں تھی برائی نہیں تھی تو دنیا میں جو اچھی دوستی ہوگی اس دوستی کے انسان کو آخرت کے اندر فائدہ ہوگا اور اگر بری دوستی ہے تو انسان اس کو افسوس کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا سور فرقان کے اندر وہ یوم ابو ظالم و علیہ دئی جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو یقول علیہ تنی کہے گا کاش تخصطما اور رسول سبیلا کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا لیا ہوتا آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل کرتا میں اور جن چیزوں سے آپ نے منع کر دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کرتا کاش میں دنیا کے اندر ایسا کیا ہوتا رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا کیونکہ رسول کے بتایا ہوا راستہ ہی انسان کو جنت تک لے جانے والا ہے کوئی اور راستے نہیں ہے جنت پہنچانے والے صرف ایک راستہ جو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا شراعت المستقیم جو انسان شراط مستقیم پر گامزن رہے گا نبی کے بتائے ہوئے راستے اور سراط پر قائم رہے گا وہ جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے تو قیامت کے دن انسان کہے گا اور اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ انسان کو زندگی دی اسے مہلت دی اس نے اپنی مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا انسان کا پھر افسوس ملے گا لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا ویلتا لتا اے میری بربادی میں برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا لئی تنیل احمد تخیص فلان الخلی کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا لقد اب النی ذکر اس نے نصیحت آ جانے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا نصیحت پہنچی تھی مجھے خطبے کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے آئے تھے اچھے علماء موحدین صلب صالح کے عقیدے اور مرحذ پر قائم رہنے والے علماء کی نصیحتیں میں نے سنی تھیں خطبے کے ذریعے سے کتابوں کو پڑھ کر کے ہم نے معلوم کیا تھا لیکن یہ بری صحبت تھی جس بری صحبت نے برے لوگوں نے مجھے اس نصیحت سے محروم کر دیا مجھے اس پر عمل کرنے کے لیے موقع نہیں دیا تانے دیے کیا صرف یہی حق بولتے ہیں کیا یہی مولانا صاحب صرف حق جانتے ہیں ہمارے ہاں کی علماء کے حق نہیں جانتے کیا ہمارے ہاں کے لوگ برے ہیں کیا ہمارے ہاں کے لوگ دین پر نہیں ہیں کیا یہی ہیں بس ان کی باتوں کو مت سنو یہ تو ایسے ہیں یہ تو ایسے ہیں یہ تو ریالی علماء ہیں سعودیا سے ریال کھاتے سے سعودیہ کی برا, ب, ب, ب, ب, بلائی بیان کرتے ہیں یہ ریالی علماء ہے ریالی علماء کی باتیں نہ سنو کن کی باتیں سنو دجالی علماء, علماء کی باتیں سنو ریالی علماء کی باتیں نہ سنو یہ ریال لیتے ہیں ریال پر اپنا ایمان بیچ دیتے نا عظنا بڑا الزام اتنی بڑی تحمد لگاتے ہیں کوئی حق بات کہتا ہے دین کی بات پیش کرتا ہے توحید اور سنت کی بات کرتا لوگ اس پر تنخواہ لیتے ہیں لوگ یہ لوگ ریالی علماء ہیں کیا آپ بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں آپ فری میں کام کرتے ہیں اپنا کیا ہمارے یہاں کے جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں کیا تنخواہ نہیں لیتے ہیں کیا وہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں کیا تنخواہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان دلالت اور گمراہی پر ہے یا انسان حق پر نہیں ہے یہ دلیل نہیں میرے بھائی دلیل یہ ہے کہ انسان کیا کہتا ہے اگر اس کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول سے مزین ہے قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے صلیف صالحین کے عقید المنحظ کو بیان کرتا ہے اس کی بات وہی حق پر ہے یہ تنخواہ کسی بھی ملک کا انسان رہنے والا یہ الزام تراسیاں چھوڑیے حق ملے آپ اس کو تحقیق کیجئے اس کا پتہ کیجئے اس کو لیجئے اس کو قبول کر لیجئے قیامت کے دن افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کیا ہمارے علماء کے پاس حق نہیں ہے کیا وہ نہیں حق جانتے ہیں کیا یہیں کے لوگ جانتے ہیں حق میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ حق ہمارے ہاں بھی نہیں ہے حق ہر جگہ کا ہر جگہ لوگ موجود حق والے اور ہر جگہ برے لوگ بھی موجود ہیں ناہک بھی موجود ہیں یہ میار نہیں کسی ملک کے اندر پیدا ہو جانا معیار یہ ہے کہ آپ کی بات کتاب اللہ اور سنتی رسول کے موافق ہے کہ نہیں ہے یہ میار یہ تلازو ہے یہ میار نہیں کہ آپ کسی ملک میں پیدا ہوگے تو آپ برے ہی ہوں گے ایسا نہیں ہے ایک انسان غیر مسلم ملک میں رہتا ہے تو عید اور سنت پر ہے سلف کے عقید اور مناج پر جنت کے اندر جا سکتا ہے ایک انسان طواف کرتے ہی ہوئے مر گیا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام کے اندر احتکاب میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے یہ معیار نہیں ہے ملک زبان خوبصورتی نیشنلٹی یہ معیار نہیں ہے معیار دینداری اور تقوا ہے توحید اور سنت ہے سلم سارن کے عقید اور مناج ہے یہ معیار ہے اس لیے حق بات ملے اس کو قبول کرنا چاہیے انعد اور سرکشی نہیں کرنی چاہیے قیامت کے انسان کہے گا کہ میرے پاس ذکر آیا نصیحت آئی میرے پاس لیکن مجھے فلاں دوستوں نے مجھے نصیحت سے معذور گمراہ کر دیا وہ کہا نا شیطوان شیطان انسان کو دغا دینے بھی والا ہے رسوا کرنے ہی والا ہے کیونکہ یہ سب شیطان کی دوستی ہے دین کے لیے دوستی نہیں ہے وہ اس لیے شیطان کی دوستی انسان کو دنیا بھی رسوا کرے گی اور آخرت کے اندر بھی رسوا کرے گی تو اچھی صحبت اختیار کیجیے اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے بری صحبت انسان کو حق بات قبول کرنے سے روک دیتی ہے دو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سعید بخاری کے حدیث ہے ابو طالب ہمارے بھی چچا ہیں بیمار ہو گئے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہمیشہ آپ ان کو نصیحت کی دی ان کی توحید اور اسلام کی وہ اسلام کی تعریف بھی کرتے تھے پیرے بھتیجے کی بھی تعریف کیا کرتے تھے ان کی تعریف میں اشار کہتے تھے ابو طالب لیکن اسلام کی توفیق نہیں ملی بیمار ہو گئے مرد موت میں ہیں ہمار بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کے ششا لا الہ الا اللہ کہہ دو میں قیامت کے دن اسے دلیل کے طور پر اللہ تعالی کے سامنے پیش کروں گا کہ میرے ششا نے کلمہ پڑھ لیا تھا اسلام قبول کر لیا تھا میں قیامت کے دن دلیل کے طور پر اسے پیش کروں گا اور تمہارے لیے سفارش کروں گا وہ کہنا چاہتے تھے لیکن برے لوگ بیٹھے ہوئے تھے قریش کے سرداران بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل ہے ابو لہب ہے فلاں ہے فلاں ہیں بڑے بڑے جو سرداران تھے سب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اطرب عمدین عبد المطلب کہ عبد المطلب کے دین کو اب چھوڑ کر کے جاؤ گے زندگی بھر عبد المطلب کے دین پر رہے شرک پر رہے کفر پر رہے اب آخری وقت میں اپنے والد کے دین کو چھوڑ کر کے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لوگے جبکہ یہ ان کے بھتیجے کا دین ہے دین اللہ رب الامین کا ہے اللہ رب الامین دین بھیجا دنیا کے اندر وہ کہنا چاہتے تھے اسلام قبول کرنا چاہتے لیکن بری صحبت نے ان کو برا بنا دیا اور اسلام قبول کرنے سے رہ گئے اسلام نہیں قبول کر سکے وہ توفیق نہیں ملی ان کو اس لیے بری صحبت کو برا نہ معمولی نہ سمجھیے آپ کہ بھئی کسی کو ہم نے دوست بنا لیا جس کو چاہا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے شاعر کہتا کہ لا تصل <تصفيق> وصل انقرین ہی فکر القرین بالمقار نے کسی آدمی کے دین کو دیکھنا ہو تو اس کے بارے میں نہ پوچھو کہ کون سا دین اس کا ہے اس کے دوست کو دیکھو اس کا قرین جو اس کا دوست اس کا دین کیا ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں چڑیا اپنی ہی ہم چڑیوں کے ساتھ اٹھتی ہو بیٹھتی ہے کبوتر کبوتر کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کبوتر چیل اور کوے کے ساتھ نہیں کبھی سفر کرتا نہیں اٹھتا کبھی اس کے ساتھ نہیں ایسا آپ دیکھیے پرندہ کوے کے ساتھ نہیں رہتا باز, باز کے ساتھ رہتا ہے ہر انسان جو اللہ نے بنایا جیسا انسان اگر نیک ہے تو نیک کے ساتھ ہو رہے گا اگر انسان برا ہے تو برے کے ساتھ رہے گا اچھا انسان برے انسان کے ساتھ دوستی نہیں چل سکتی ہے اس کتنے دن تک دوستی قائم رہی گی نہیں رہ سکتی ہو. اس لیے کسی انسان کے دوست کو دیکھنا ہو تو اس کے, اس کے دوست کے دین کو دیکھ لو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ انسان کے دین کے بارے میں فلی نام خالل ہو کہ انسان المر و خلیل دی اللہ دین خلیل ہی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان اپنے اپنے, اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا اگر کوئی کسی کو دوست بنا رہا ہے تو پہلے دیکھ لے کہ اس کا دین کیا ہے اور اس کا اس کی حالت کیا ہو کیسا انسان ہے پہلے اس کو دیکھ لے اس کے بعد اس کو دوست بنائے اگر اچھا ہے تو اس کو دوست بنائے اگر برا اس کو دوست نہ بنائے تو یہ بری دوستی کی مثال کہ بری دوستی نے ابو طالب کو اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا نہیں کر سکے وہ قبول اور جہنم کے طبقے کے اندر رہیں گے اسلام نہیں قبول کیا جنت پہ جانے کے لیے اسلام قبول کرنا توحید پر قائم رہنا شرکے سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے اس لیے وہ جہنم کے اندر رہیں گے اگرچہ نبی کی انہوں نے بڑی خدمت کی بڑی مدد کی بہت کچھ کیا اسلام کے لیے ہمارے نبی کے لیے لیکن پھر بھی اسلام نہیں لائے جہنم کے اندر رہیں گے اور اچھی دوستی کی مثال ہستانہ سجی اللہ عالعہ فرماتے ہیں کہ ہمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک یہودی بچہ خدمت کیا کرتا تھا بیمار ہو گیا تو ماں نبی اس کے پاس گئے اور اس پر اسلام کو پیش کیا یہودی بچہ یہودی غلام اور کہا کہ اسلام قبول کر لو کلمہ پڑھ لو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا اتحب القاسم القاسم کی اطاعت کر لو القاسم کی بات مان لو ابوالقاسم کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کلمہ پڑھ لیا لا انہ محمدن رب وجہ سے جہنم سے بچا دیا باپ نے کہا کہ ابود قاسم کے اطاعت کر لو جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اچھی دوستی اچھا انسان سمجھ لیجئے منع نہیں کیا اس نے اگرچہ وہ یہودی تھا لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ نبی کی بات مان لو کیونکہ عودی جانتے تھے کہ نبی سچے ہیں نصارہ بھی جانتے تھے کہ نبی سچے ہیں ان کی تعلیمات سچی ہیں ان کی کتابوں کے اندر پیشینگوئی تھی وہ جانتے تھے لیکن کبر اور غرور اور گھمڑ میں اعناد اور سرکشی نے ان کو اسلام قبول کرنے سے مانے رکھا بہت سارے لوگ اسلام قبول کیا رہے کتاب میں سے لیکن اکثر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس نے کہا کہ اطبالقاسم القاسم کی اطاعت کر لو ہمارے نبی نے رب کی تعریف کی کیونکہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے ان کو اسلام کی توفیق ملی ہمارے بھی کسی کو توفیق دینے والے نہیں تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وب لوگوں کو راستہ بتانے والے تھے ان نقل تحدی منہبت ولا کن اللہ یہ شاہ <مَنِّشَا> آپ جس کو چاہیں توفیق نہیں دے سکتے راستے پر چلنے کی توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہے کیا ہمارے بھی نہیں چاہتے تھے کہ اب طالب اسلام لے آئے آخر وقت گئے دو واقعے ہیں آپ کے سامنے ایسے بہت سارے واقعات تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں ایک نے اسلام نہیں قبول کیا نبی کی تمنا بھی ہے نبی کی خواہش بھی ہے ابو طالب کے لیے ایک اسلام قبول کر لیں وہ چاہت چاہت ہے اسلام کی دعوت بھی پیش کر رہے ہیں لیکن اسلام ان کو ملنے کی توفیق نہیں ہوئی اللہ توفیق دینے والا ہے نبی کے ہاتھ میں توفیق دینا نہیں ہے نبی کے ہاتھ میں انسان اور عالم کے ہاتھ میں صحیح راستہ بتا دینا ہے بس توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا توفیق دینے والا نہیں ہے یہ اختیار اللہ ہرب العامن کے پاس ہے کسی نبی کسی رسول کسی فرشتے کو توفیق دینے کا اختیار نہیں دیا گیا ان کے اللہ تعالیٰ آپ جسے چاہیں اسے توفیق نہیں دے سکتے ہدایت راستہ بتا سکتے ہیں آپ توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اولا کن اللہ, اللہ جس کو چاہے توفیق دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غز کے موقع پر کچھ لوگوں پر بدعائیں فرمائیں کچھ لوگوں پر بدعائیں فرمائیں اللہ رب العامین نے منع کر دیا اللہ اللہ علیہ الکم علامر شعیل آپ کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے اما یتوبا علیہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیا ان کو توبہ کی توفیق دے دے آپ کیوں پر بدعا کر رہے ہیں وہی لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام کو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا جن لوگوں کے اوپر ہمارے نبی نے بدعا فرمائی انہی لوگوں کو اسلام کی توفیق مل گئی ابو طالب کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے نبی کو اللہ رب العالمین ان کی چشا کو اسلام کی توفیق نہیں دی اللہ تعالی کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کوئی اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کر سکتا کوئی اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کوئی اللہ کو ٹوکنے والا نہیں ہے کہ ابو طالب نے خدمت کی اتنی کوشش کی اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی نبی کے لیے اتنی قربانیاں دی ان کو کیوں نہیں ملی نہیں کیوں کا سوال اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نہیں کر سکتا اللہ خالی مالک اللہ بہتر جاننے والا ہے وہ دلوں کے حال سے متعلق ہے وہ دلوں کے بارے میں جاننے والا ہے لیا توفیق دینے والا اللہ رب میں کوئی توفیق نہیں دے سکتا کوئی پیر کوئی فقیر کوئی ولی کوئی بزرگ کوئی سید کسی بھی خاندان کا ہو کوئی کسی کو توفیق نہیں دے سکتا ہے ہمارے یہاں لوگ پیروں اور فقیروں کو پتا نہیں کیا سمجھتے ان کو رب کا درجہ دیتے ہیں سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں ہے سب کچھ انہیں کی جھولی میں ہے جو کچھ ہوگا انہیں سے مانگ لے لو عزب اللہ مرزال یہاں نبی اپنے چچا کو اسلام کی توفیق نہیں دے پا رہے ہیں دعا کر رہے ہیں پھر بھی توفیق نہیں مل رہی ہے آخر وقت ہے اسلام میرے کان میں کہہ دو میں اللہ تعالیٰ کی گواہی گا کہ انہوں نے میرے کان میں کلمہ پڑھا لیکن پھر بھی توفیق نہیں ملی کلمہ نہیں پڑھ سکے وہ اور یہاں کہتے ہمارے پیر صاحب نے جو ایسا کر دیا ویسا کر دیا سب ان کے ہاتھ میں بچہ دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، فلاں دے رہے ہیں سب کچھ دینے والے وہی ہیں نہ شرک ہے میرے بھائی کو شرک کرنے والا کبھی جنت کی خوشبو سے نہیں ملے گی تو بری صحبت کی مثال ہے یہ اور اچھی صحبت کی مثال ہے اچھی صحبت اختیار کیجئے اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری المسلم کی روایت ہے مثول الجڑی سوال ہے وسو اچھی دوستی کی مثال اور بڑی دوستی کی مثال مسک وہ نافہ ایک تو وہ جو عطر فروش ہے اطر اور خوشبو بیچنے والا اور بری دوستی کی مثال کس سے ہے نافح الکیر سے ہے لوہار جس کے پاس بھٹی ہوتی ہے لوہار سے آپ نے مثال دی فہاں امرالمس رہا جو خوشبو بیچنے والا ہے عطر فروش اما یا ہدیہ کا یا تو تمہیں خوشبو دے گا تمہیں ہدیہ دے گا اگر اس کے پاس جاؤ گے یا ہماری طرف سے خوشبو لے لو وہ اما تب تمن ہو یا تم جا کر کے ان سے کوئی خوشبو خریدو گے وہ امانتینا کہ جب تک اس کے پاس رہو گے تمہیں اچھی خوشبو ملے گی دل و دماغ انسان کا معطر رہے گا سکون ملے گا راحت ملے گی اطمینان ملے گا انسان خوشبو سوکتا ہے تو خوشبو سے انسان کو سکون ملتا ہے بدبو سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے انسان ناک بند کر لیتا ہے بدبو آنکھ بند کر لیتا ہے تب اس راستے سے گھومتا لیکن خوشبو انسان کے دل و کو معطر کر دیتی ہے تو آپ فرماتی یا تو تم کون سے خوشبو ملے گی یا تو خریدو تمہیں کچھ حدیہ اور تحفے میں خوشبو دے دے گا جب تک وہاں رہو گے معطر رہے گا دل و دماغ اور ناف ال اور جو لوہار ہے وہ کیا کرے گا اما ہریک وہ تمہارے کپڑے کو جلا دے گا اس کے پاس بیٹھو گے جھکنی جب کرے گا وہ بٹھی جب سلگائے گا چنگاری نکلے گی آگ نکلے گی تمہارے کپڑے کو جلا دے گی تمہارے جسم کو ہوگی تمہیں, ہو تمہیں, تمہیں وہاں پر اچھا لگے گا لگے گی آنکھوں میں دھو آئے گا کپڑے جل جائیں گے تمہارے جسم جل جائے گا وہ یا تو تم بدبودار تمہیں جو ہے بو ملے گی وہاں پر بدبو ملے گی تو ظاہر بات ہے لکڑی جلایا بٹی میں یا اس طرح سے جو ہے کوئلہ اور دیگر چیزیں جلائی جاتی ہیں تو انسان کو اس سے بو آتی ہے بدبو آتی ہے تو یہ بری چیز آپ کو ملے گی یہی مثال ہے اچھی دوستی کی اور بری دوستی کی لہٰذا انسان کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اچھی دوستی بنائے یہ اچھی دوستی آپ کو دنیا کے اندر بھی کام آئے گی وہ انسان خود دین پر رہے گا آپ کو دین پر قائم کرے گا آپ اگر کبھی راستے سے بھٹکیں گے آپ کی رہنمائی کرے گا آپ کبھی ضرورت مند ہے وہ آپ کی مدد کرے گا آپ بیمار ہوگا گیا آپ کی یاد کرنے کے لیے جائے گا آپ پریشان ہوں گے آپ کی, کی پریشانی میں وہ کام آئے گا وہ پریشانی جو دور کر سکتا ہے کچھ پریشانیاں جو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا وہ کوئی نہیں دور کر پائے گا لیکن کوئی اور پریشانی ہے مال کی کمی ہے کوئی اور چیز ہے وہ آپ کی پریشانی کو اگر اللہ نے اس کو توفیق دیا ہوگا اس کے پاس وہ چیز ہوگی وہ آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے حق پر رہے گا آپ کو حق پر قائم رکھنے کی تو جو ہے دعا بھی کرے گا اور اس طریقے سے آپ کو نصیحت کرتا رہے گا آپ کو بالائی کا حکم دے گا منکر سے آپ کو روکے گا وہ آپ کے اندر کوئی غلطی دیکھے گا آپ کو بتائے گا کیونکہ دوستی کی بنیاد ایمان اور دین ہے توحید میں کم, کمی ہوگی آپ کو نصیحت کرے گا نماز میں کمی ہوگی آپ کو نصیحت کرے گا بدات کر رہے ہوں گے آپ کو سمجھائے گا کہ مت کرو وفات ہوگی کسی کی ہمارے ملکوں کے اندر کتنی ساری بدعت ہوتی ہے سمجھائے گا آپ کو کہ بھائی سب نہیں کرنا یہ سب سنت کے خلاف ہے سنت کافی ہمارے لیے یہ سب شرکت مت کرنا توحید ہمارے لیے کافی ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان پر رہی عمل صالح اختیار کیجیے آپ کو نصیحت کرے گا دنیا کے اندر یہ اس کا فائدہ ہوگا لیکن جو برا شخص ہوگا تو آپ کو برائی جائے گا خود محنت نہیں کرے گا کمپنی میں ہے کام چور ہے. آپ کو بھی کام چور بنائے گا کمپنی کے جو مالک ہیں ان کے خلاف آپ, کان, آپ کے کان کو بھرے گا کیسا مت کچھ کرو ایسا ہے ویسا وہ آپ کو خود برا خود برا آپ کو برا بنائے گا کالج میں ہے اسکول میں ہے یا اس طریقے سے اور کسی آپ برے کو دوست بنا لیا ہے پڑھنے والا بچہ نہیں ہے خود نہیں پڑھے گا آپ کو بھی کہے گا مت پڑھو یار کیا فائدہ پڑھنے سے چلو امتحان آئے گا پاس ہو جائیں گے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی دیکھ کو فلاں نہیں پڑھتا فلاں نہیں پڑھتا وہ ایسا کرے گا خود محنت نہیں کرے گا آپ کو بھی محنت نہیں کرنے دے گا اچھی دوستی انسان کو ہمیشہ اچھا بناتی ہے ہمیشہ آپ کو اچھائی کی تعلیم دیتی ہے بری دوستی میرے بھائی انسان کو ہمیشہ برا بناتی ہے بری دوستی انسان کو جہنم تک لے کر کے جانے والی قیامت کی انسان کہے گا کاش میں فلاں کے دوست نہ بنایا ہوتا اس لیے بھی ہمارے پاس وقت ہے ہمارے پاس موقع ہے ہم اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں اور اس طریقے سے تاکہ ہماری دنیا بھی سمر جائے اور آخر بھی سمر جائے اللہ تعالی سے دعا کہ اللہ ابرامین ہمیں اچھے لوگوں کو دوست بنانے کی توفیق دے اللہ ابراہین ایک ہی پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ میں سنت پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائیوں سے اور اس طریقے سے شر اور فتن اور فساد سے گبرائیوں سے ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین, آمین, آمین بارک اللہ علی و فرقان ندیم ونا فان ویا کم بلاۃ الحکیم ان ہُوت اعلیٰ جوادیم ملکم برغ الرحیم